بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تو ما ممک اللہ تریم اور مرضات ازوجی و غفور وحیم اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے فلما نبأها به، قالت من قال نبأني الخبير اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا پھر جب نبی نے اسے افشائے اس آپ کو اس کی کس نے خبر دی نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے فقد وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام سولے اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات اب خو ب نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں سچی مسلمان با ایمان اتاد گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزے دار خا شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ یا سم وحلی کم نکو دل ج کو دن سول فی جل ہم الله لا نیا سو نم سالون اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ایال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تند ہو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں تم تمو اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے نصوحا ہتوحن سم ان کان عنكم ک سر ويدخلكم جنات کسان ويدخلكم من تحتها الانهار کم لا دنتی تجری تش مل بیلین منو نور صا بین یقول لنا فل نال کل شی قدی اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیب اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَنْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا من اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّافِلِينَ اللہ کافروں کے معاملے میں نو اور لوت کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی ناکام آ سکے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وَنَجِّنِي من فرعون من القوم اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب کہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے ونری مدمه عمران التي احصنت فرجها فنفثنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے رو پھوک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی